شادی میں مہر کا ہونا ضروری ہے مہر کو عربی زبان میں صداق کہا جاتا ہے صداق صدق یعنی سچائی سے ماخوذ ہے اور یہ ایک عوض ہے جو مرد کی خواہش نکاح کی سچائی پر دلالت کرتا ہے اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَإن طِبنَ لَكُمْ عَن شَيْئٍ مِّنهُ نفسًا فَكُلُوهُ هَنیئًا اور عورتوں کے مہر انہیں راضی خوشی دے دو ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں یا تمہیں اس میں سے دے دیں تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھاؤ اسی آیت کریمہ کی بنا پر مہر کا ہونا واجب اور ضروری ہے نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر مہر کے کوئی شادی نہیں کی اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیتے تھے چنانچہ جس عورت نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبا کر دیا تھا جب آپ نے اس کی شادی دوسرے شخص سے کرائی تو اس سے آپ نے کہا جاؤ تلاش کرو چاہے لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو اس سے قبل آپ نے اس شخص سے کہا کیا تمہارے پاس اس کے مہر کے لیے کچھ ہے اسی طرح اہل علم کا اجماع ہے کہ نکاح کے لیے مہر ضروری ہے حتیٰ کہ اگر بر وقت مہر معین کی گئی تو بعد میں اس جیسی عورت کی مہر کا اس کے لیے فیصلہ کیا جائے گا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مسئلہ آیا جس میں یہ تھا کہ ایک شخص نے شادی کی شادی میں عورت کی مہر مقرر نہ کی تھی اور سے پہلے ہی وہ شخص انتقال کر گیا ایک ماہ تک اس مسئلے کے متعلق عبداللہ ہبن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آتے رہے یا کئی بار آئے عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میں اپنی رائے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس عورت کے لیے اس جیسی عورتوں کے مہر کی طرح مہر ہوگا نہ کم نہ بیش نیز وراثت بھی دی جائے گی اسے عدت وفات بھی پوری کرنی ہے اگر میرا یہ اشتہار درست ہے تو اللہ کی توفیق سے ہے اور اگر غلط ہے تو میری اور شیطان کی طرف سے ہے اللہ اور اس کے رسول اس سے بری ہیں اس کے بعد قبیلہ اشا کے کچھ لوگ کھڑے ہوئے ان میں جراح اور ابو سینان بھی تھے انہوں نے کہا کہ اے عبداللہ ابن مسعود ہم گواہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بروا بنت واشق کے بارے میں یہی فیصلہ کیا تھا ان کے شوہر ہلال بن مرہ ال تھے یہ بات سن کر عبداللہ ابن مسعود بہت خوش ہوئے کہ ان کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے موافق نکلا شادی میں مہر کی مقدار اسلام ایک معتدل دین ہے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت وسط ہے پرمان باری تعالی ہے رسون کم شہید ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تمہارے اوپر گواہ رہیں اللہ رب العزت نے اپنے کلام مبارک میں متعدد مقامات پر حد سے تجاوز کرنے سے منع فرمایا ہے شادی ایک فطری چیز ہے جس کی غریب اور مالدار سب کو ضرورت ہے اس لیے مہر جو عورت کے لیے شادی کے وقت ضروری چیز ہے عقل اور دین کا تقاضا ہے کہ وہ ہر شخص کی وسعت کے مطابق ہو اور ہر شخص کو خود اپنی وسعت دے کر مہر رکھنی چاہیے لڑکی والے اپنی لڑکی جس شخص کو دے رہے ہیں وہ ان کا رشتے دار بن رہا ہے اس کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اسے تکلیف نہ دیں مہر آسان اور کم مقدار میں ہوتا کہ آسانی سے شوہر اسے ادا کر سکے داماد سے دشمنی نہ کریں یا داماد کو ایسا بوجھل نہ کر دیں کہ اس کے دل میں لڑکی کے گھر والوں کے خلاف بغذ و عناد آ جائے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ علیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسیروتی ہے عورت کی برکت میں سے ہے کہ اس کی منگنی مہر اور اس کے رشتہ داروں سے سلائے رحم آسان ہو اس باب میں ایک حدیث مشہور ہے یعنی سب سے بڑی برکت والی وہ عورت ہے جس کے اوپر خرچ کم ہو مہر کے مقدار کی کوئی حد نہیں جس مقدار پر زیادہ ہو یا کم اتفاق ہو جائے جائز ہے کم ہونے کی مقدار یہاں تک پہنچ سکتی ہے کہ قرآن کی چند آیتوں اور صورتوں کو یاد کرانے کے بدلے میں بھی مہر ہو سکتی ہے اس کی مثال وہ حدیث ہے جس میں ذکر ہے کہ ایک عورت نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں نے اپنے کو آپ کے لیے ہبا کر دیا ہے آپ جیسا مناسب سمجھے کریں آپ نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا پھر اس نے دوبارہ مزید یہی بات دوہرائی آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا اتنے میں ایک انصاری صحابی اٹھے اور کہا یا رسول اللہ اس عورت سے میرا نکاح کر دیجیے آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس عورت کو مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے انہوں نے کہا کچھ نہیں آپ نے فرمایا جاؤ کوئی چیز ڈھونڈ کر لاؤ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی سہی وہ گئے تلاش کیا واپس آ کر کہا کہ مجھے تو کچھ نہ ملا لوہے کی انگوٹھی بھی نہ مل سکی آپ نے فرمایا اچھا تم کو قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے انہوں نے کہا جی ہاں فلا فلا صورتیں مجھے یاد ہیں آپ نے فرمایا جاؤ میں نے ان صورتوں کے بدلے میں تمہارا نکاح اس عورت سے کر دیا امام بخاری نے باب کا ذکر کیا ہے باب التزوج علی و بغیر صداق یعنی قرآن کریم کی تعلیم مہر ہو سکتی ہے اسی طرح بغیر مہر کا ذکر کیے بھی نکاح صحیح ہو جائے گا زیادہ مہر کی بھی کوئی حد نہیں آدمی کو اللہ نے فراخی دی ہے تو جتنا چاہے اپنی مرضی سے دے سکتا ہے مہر میں یا بعد میں جو چاہے دے دے فرمان باری تالا ہے اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا چاہو اور ان میں سے کسی کو بڑا خزانہ دے رکھا ہو تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لوگے؟ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مہر میں انسان بہت سارا مال بھی دے سکتا ہے اس کے باوجود افضل یہ ہے کہ زیادہ نہ دیا جائے تاکہ ریا اور مباہات کا شبہ نہ ہونے پائے اور ایک عام رو نہ چل جائے تو دوسرے لوگوں کے لیے حرج اور تنگی کا سبب بنے اسی وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے ألا لا یعنی عورتوں کی مہروں کو زیادہ نہ رکھو کیونکہ اگر یہ چیز دنیا میں شرف و عزت اور اللہ کے نزدیک تقوا کی بات ہوتی تو سب سے زیادہ اس کے حقدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپ نے اپنی ازواج متحرات اور اپنی بیٹیوں میں سے کسی کا مہر بارہ اوقیا سے زیادہ نہیں رکھا ممکن ہے ایک آدمی عورت کے نکاح میں خرچ کرنے میں ایسا مبتلا ہو جائے کہ اس کے دل میں عورت سے عداوت آ جائے اور آر دلانے لگے کہ تمہاری وجہ سے معمولی سی معمولی چیز کا بوجھ اٹھانا پڑا یہاں تک کہ مشکیزہ کی لٹکانے کی رسی کا بھی انتظام کیا جہیز ایک مصیبت اور معاشیت اللہ رب العزت نے مرد کو عورت کے اوپر فضیلت کے اسباب میں سے دو اسباب کا ذکر فرمایا ہے ار فضل اللہ بعضهم بعض من مرد عورتوں پر حاکم ہے ان اسباب کے بنا پر جن کی وجہ سے اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی اور اس وجہ سے بھی کہ وہ عورتوں پر خرچ کرتے ہیں بنا بھری شرعن عورت کی شادی کا سارا خرچ مرد ہی کو برداشت کرنا ہے اسی طرح بیوی کا مہر اور نان و نفقہ اور لباس و فراش کا انتظام مرد ہی کے ذمے ہے اور یہی طریقہ خیر القرون میں تھا کہ شوہر شادی کے تمام خرچ کا مکلف ہوتا تھا اور جو لوگ عورت کو گھر بسانے اور گھر کے سامان کی تیاری کا اس کے مہر سے مکلف کرتے ہیں وہ عورت کے حق میں ظلم کرتے ہیں کیونکہ گھر بسانے اور گھر کے سامان کی توفیر شوہر پر واجب ہے اور یہی معنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا جس میں آپ نے فرمایا ہے اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے تو ضرور شادی کر لے یہاں الباہ سے مراد وہ قدرت ہے جس سے آدمی عورت کو گھر میں بسا سکے کیونکہ کہ کا اصل معنی منزل اور گھر ہے یعنی اس مرد کے پاس اتنی مالی قدرت ہے کہ جس سے عورت کو گھر میں بسا کر اس کے کھانا پینا اور کپڑا کا انتظام کر سکتا ہو اور الباح کا معنی قدرت جمع نہیں ہے کیونکہ اگر قدرت جمعہ مراد ہوتی تو پھر پیارے رسول کے اس قول له وجاء کہ جو شخص مالی طاقت نہیں رکھتا تو وہ سوم کی پابندی کرے اس سے اس کی شہوت کی حدت کم ہو جائے گی کا معنی غیر مناسب ہو جاتا کیونکہ شہوت کی حدت کو کم کرنے کے لیے جب سوم کی نصیحت کی گئی تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس حدیث میں الباء مالی قدرت ہے نہ کہ قدرت جمع ہے مقصد یہ ہے کہ مرد ہی کے اوپر تمام نفقہ اور خرچ ہے جہیز کا لفظ عربی لفظ جہاز سے ماخوذ ہے اردو میں اسے جہیز بنا دیا گیا ہے لسان العرب میں ہے جہازی جہاز المسافر یعنی دلہن اور میت کا جہاز وہ سامان ہے جس کی انہیں ضرورت ہو اسی طرح مسافر کا سامان جس کی اسے ضرورت ہو اسی کو اردو زبان میں امالہ کے ساتھ جہیز کہا گیا کہ ماں باپ کے گھر سے رخصت ہوتے ہوئے ماں باپ لڑکی کے لیے جو مناسب سامان سمجھ کر تیار کر کے اس کے ساتھ رخصت کریں اور اس کا خرچ شوہر ہی برداشت کرے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول فاطمہ کی رخصتی کر دیں تو آپ نے فرمایا اس کو کچھ دے دو میں نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری حتمہ ذرا کہاں گئی میں نے کہا کہ میرے پاس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ کو وہی دے دو اس حدیث سے یہ مانا لینا مطلوب ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس زراع کے علاوہ کوئی چیز نہ تھی اس کے باوجود ان سے فاطمہ کے لیے ان کی زیرا لی گئی تو پھر جو لوگ لڑکی والوں سے جہیز کی شرط لگاتے اور بڑی مقدار میں جہیز طلب کرتے ہیں وہ شرعی جہیز کسی حالت میں نہیں ہے کیونکہ لڑکے والے جہیز کے نام پر اپنے اور لڑکے کے لیے بہت کچھ طلب کرتے ہیں اور شرط لگا کے لڑکی والوں کو مجبور کرتے ہیں ان کا یہ رویہ مکمل طور پر حرام ہے حرام اس وجہ سے کہا جائے گا کہ ہر چیز کو اللہ کے رسول نے مکمل طور پر بیان فرمایا ہے خصوصاً مال اور نقدی وغیرہ کے متعلق واضح تعلیمات ہماری شریعت میں موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی صحابہ سے روایت ہے مسلم من نفسه کسی مسلمان کا مال اس کی رضا مندی کے بغیر لینا حرام ہے اسی طرح ابو حمید سے روایت ہے کہ کسی کے لیے حلال نہیں کہ کسی بھائی کا مال بغیر حق کے لے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کا مال بغیر حق کے مسلمان کے اوپر حرام کر رکھا ہے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور کہا کہ تم جانتے ہو آج کون سا دن ہے ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں آپ چپ رہے ہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی دوسرا نام رکھیں گے پھر آپ ہی نے فرمایا کہ یہ یوم النہر قربانی کا دن نہیں ہے ہم نے کہا کیوں نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کون سا مہینہ ہے ہم نے کہا کہ اللہ اور رسول زیادہ جاننے والے ہیں آپ چپ رہے ہم نے سمجھا کہ آپ اس ماہ کا کوئی دوسرا نام دیں گے پھر آپ ہی نے کہا کہ کیا یہ ذیل کا مہینہ نہیں ہے ہم نے کہا کیوں نہیں پھر آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا شہر ہے ہم نے کہا کہ اللہ اور رسول زیادہ جاننے والے ہیں آپ چپ رہے ہم نے سوچا کہ آپ اس کا کوئی دوسرا نام رکھیں گے آپ نے فرمایا یہ حرمت والا شہر نہیں ہے یعنی مکہ ہم نے کہا کیوں نہیں اس پر آپ نے فرمایا کہ تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے اس طرح قیامت تک کے لیے یہ دن اس مہینہ اور اس شہر میں حرمت والا ہے کیا میں نے پہنچا دیا لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا اے اللہ تو گواہ ہو جا ان نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کا بھی مال اس کی رضا مندی کے بغیر لینا حرام ہے اور حرام مال کھانے کا برا انجام واضح ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کل جو جسم حرام مال سے پلا ہو تو جہنم اس کا زیادہ حقدار ہے بے و شرا اور ہدیہ ہبا پراست اس قسم کے معاملات ہی حلال مال کے کمانے اور حاصل کرنے کے ذرائع ہیں اس تناظر میں دیکھا جائے تو زبردستی جو جہیز حاصل کیا جاتا ہے یقیناً وہ حرام ہے اس میں شبہ کی گنجائش نہیں اگر یہ قصبے حلال ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا وجود ہوتا کوئی اسے دنیا کے عام و کا حکم نہ دے جن میں انسان کو اشتہاد کا حق ہے یا عرف عام کا اس میں کوئی دخل ہو اس میں تو واضح نص قرآن و سنت ہمارے سامنے ہے ہاں اگر لڑکی کے گھر والے اپنی مرضی سے کچھ لڑکے کو یا لڑکی کو دے رہے ہیں تو بے شک وہ ان کے لیے حلال ہے جیسا کہ حدیث شریف کے لفظ سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے لیکن یہاں تو مرضی نہیں ہوتی بلکہ مول بھاؤ کر کے شرط لگائی جاتی ہے اور اگر یہ شرط پوری نہ کی گئی تو شادی نہ ہوگی لڑکی کے گھر والے مجبور ہوتے ہیں چار و ناچار دینے کے لیے تیار ہی ہو جاتے ہیں رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بال کیوں لوگ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی شریعت میں نہیں جس نے ایسی شرط لگائی تو وہ شرط باطل ہے خواہ وہ سو شرطیں لگائیں جہیز لینے والے اس روایت سے استدلال کر سکتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ في خمیل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ علیہ کو رخصت کرتے وقت روئی دار چادر اور ایک مشکیزہ اور ایک تکیہ دے کر بھیجا تکیے میں ازخر گھاس بھری ہوئی تھی اس حدیث سے مروجہ بدنام اور ظالم جہیز کا ثبوت لینا ہٹ دھرمی اور عناد ہے کیونکہ جہازہ کے معنی تیار کر کے رخصت کیا ہے تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں اولا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں فاطمہ رضی اللہ عا کو اپنی خوشی سے دیا تھا اور ثانیا ان چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کے دیے ہوئے مال سے جہیز میں دیا ہو جہاں تک شبہ لگتا ہے کہ یہ رسم بد ہندوستان میں مسلمانوں سے اپنے پڑوسی قوم ہندوؤں سے لیا ہے وہ لوگ بہت کچھ جہیز لیتے دیتے ہیں اور جب مسلمانوں نے یہ فعل ان سے لیا تو اس کا برا اثر یہ پڑا کہ لڑکیوں کو وراثت سے محروم کر دیا گیا شاید ہندو قوم بھی اپنی بیٹیوں کو وراثت نہیں دیتی مسلمانوں نے لڑکیوں کو وراثت سے محروم کر کے کسی کے حق کے کھانے کے جرم کا ارتکاب کیا اور اللہ رب العالمین کے قانون وراثت سے رو گردانی کی اللہ رب العزت نے آیت وسیع میں لڑکوں اور لڑکیوں کے حق کے وراثت دینے کا حکم دیا البتہ یہ بات ہے کہ لڑکیوں کا حصہ لڑکوں کا آدھا ہے فرمان الہی ہے اللہ فی تمہاری اولاد کی وراثت کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ لڑکوں کو لڑکیوں کا دو گنا حصہ دو عورتوں اور بچوں کا شادی میں شرکت کے لیے جانا امام بخاری رحمہ اللہ نے باپ کا ذکر کیا ہے باب بن نسا وسبیان الاس یعنی عورتوں اور چھوٹے بچوں کا شادی میں جانا شاید اس باپ سے اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کا شادی میں شریک ہونا مشروع ہے نہ کہ مقروق اس باب کی اہمیت اس وجہ سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ بعض مذاہب میں سلاد کے لیے عورتوں کا مسجد اور عیدگاہ تک جانا غیر مشروع کہا گیا ہے حالانکہ صحیح احادیث میں ذکر ہے کہ عورتیں عہد نبوی میں مسجدوں اور عیدگاہوں میں سلاد کے لیے جاتی تھیں بلکہ عیدگاہ میں جانے کی تاکید بھی احادیث میں آئی ہے اس کے بعد امام بخاری نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کا ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عورتوں اور بچوں کو شادی سے واپس آتے ہوئے دیکھا تو آپ ان پر کرم فرماتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور ان کو مخاطب کر کے فرمایا اللہ احب الناس الہیہ یا اللہ تم لوگ تو میرے نزدیک سب سے پیارے لوگ ہو لیکن نصوص کتاب و سنت کی روشنی میں یہ شرط بھی ذہن میں رہے کہ ایسی شادی میں ان کا جانا جائز نہیں جہاں آلاتِ طرف اور فحش گانوں کا استعمال ہو رہا ہو کیونکہ اس قسم کی مجالس سے اجتناب کا حکم ہے فرمان باری تعالی ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ مَعَ الْقَوْمِ اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں عقد نکاح کا طریقہ عقد نکاح کا طریقہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی بی کو نام بنام متعین کر کے دونوں کی رضامندی جان لینے کے بعد ولی اور کم از کم دو گواہوں کی حاضری میں ایجاب و قبول کرایا جائے ایجاب و قبول سے پہلے مستحب یہ ہے کہ خطبہ حاجہ پڑھا جائے ولی پڑھے یا اور کوئی شخص پڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح وغیرہ کے لیے خطبہ پڑھتے تو ان الفاظ مبارکہ میں پڑھتے ان اشد اللہ محمد تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں ہم اس کی تعریف کرتے اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اور گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں اور اپنے نفس و اعمال کی برائیوں سے اسی سے پناہ مانگتے ہیں جس کو وہ ہدایت دے تو اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اکیلا برحق معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین آیتیں پڑھتے یادین اللہ مسلمون اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے اور مرتے دم تک مسلمان رہو یا خلا و والارحام ان اللہ خرقیب اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان آدم سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اس رب سے ڈرو جس سے تم اپنی ضرورتیں مانگتے ہو اور رشتہ داری کا پاس رکھو اللہ تمہارا نگران ہے یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے وہی بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوگا اس کے بعد ولی اور دونوں گواہوں کی حاضری میں ایجاب قبول کیا جائے ایجاب کے مانا ہے کہ ولی یا اس کا قائم مقام ہونے والے شوہر کو مخاطب کر کے کہے کہ فلاں عورت یا لڑکی عائشہ فاطمہ جو فلاں کی بیٹی ہے تمہاری زوجیت میں اتنے مہر کے ساتھ دی جا رہی ہے تم قبول کرتے ہو اس کے بعد ہونے والا شوہر قبول کرے اور شریح الفاظ میں کہے میں نے اس عورت یا لڑکی کو اس مہر کے ساتھ اپنی زوجیت میں قبول کیا ایجاب و قبول کے بعد نکاح مکمل ہو گیا اب فلاں عورت اس کی بیوی ہو گئی اس کے ساتھ خلوت وغیرہ سب جائز ہو گیا یہاں تک کہ اگر مذاق اور مسخرہ پن میں ہی طرفین سے یہ ایجاب و قبول ہوا ہو پھر بھی شریع طور پر نکاح مکمل ہو گیا اور اس کے تمام احکام اس نکاح پر جاری ہوں گے مسخرہ اور مذاق اس میں حقیقت بن کر رہے گا کیونکہ نبی، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جد ل نکاح تین باتیں ایسی ہیں کہ ان کی سنجیدگی میں تو سنجیدگی ہے ہی مگر اگر مذاق میں بھی کہی تو وہ سنجیدگی ہی کی طرح ہے نکاح کرنا کرانا طلاق دینا اور طلاق دے کر رجوع کرنا تمام مذاہب میں بھی یہی صحیح مسئلہ ہے کہ اگر دل لگی میں بھی نکاح اور ایجاب و قبول کر لیا تو نکاح لازم ہو گیا علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ دل لگی میں طلاق اور نکاح سے طلاق اور نکاح صحیح ہے جیسا کہ حدیث میں ہے اور یہی قول صحابہ و تابعین اور جمہور ائمہ کا بھی ہے یعنی اس نکاح پر تمام شریع احکام جاری ہوں گے طرفین میں سے کسی کا یہ عذر قبول نہ کیا جائے گا کہ ہم مذاق کر رہے تھے حاضرین نکاح کے لیے کیا مستحب ہے عقد نکاح یہ ولیمہ میں حاضر ہونے والوں کے لیے مستحب ہے کہ زوجین کے لیے خیر و برکت کی دعا کریں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارک اللہ لک کہہ کر مبارکباد دی جابر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح مبارکباد دی تھی بارک اللہ لک اللہ تمہیں برکت سے نوازے یا آپ نے ان سے خیرن کہا علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے ان الفاظ میں برکت کی دعا دی تھی اللہ اے اللہ ان دونوں میں برکت ڈال اور ان دونوں کی پہلی ملاقات میں برکت دے عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی کے وقت انصار کی عورتوں نے یہ کہہ کر مبارکباد دی علی وعلی خیر, طائر خیر و برکت اور اچھے شگون پر شادی ہوئی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شادی والے آدمی کو دعا یہ دیتے بارک اللہ لکا و بارک علیکا وجمع بینکما خیر تمہارے لیے اللہ برکت کرے اور تمہارے اوپر برکت ڈالے اور تم دونوں کو خیر و بھلائی میں اکٹھا رکھے ایک روایت میں ہے تم دونوں کو خیر و بھلائی پر اکٹھا رکھے اس نکاح کے بعد میاں بیوی نئی زندگی میں داخل ہو رہے ہیں اس لیے ایک مسلمان کی طرح ہر ایک کو دوسرے کے حقوق کا پہچاننا ضروری ہے اور ان کی ادائیگی واجب ہے ورنہ اللہ کے ہاں ہر ایک مصول ہوگا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے اور جواب دہ ہونے کا ایمان رکھتے ہوئے ہر ایک کو چاہیے کہ دوسرے کے حقوق میں کوئی کمی نہ ہونے پائے ورنہ قیامت کے دن ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی اس نئی زندگی کو سنت رسول کے مطابق گزارنی ہر مسلمان مرد عورت پر ضروری ہے اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح میں ان مذکورہ تین آیات کو پڑھ کر لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کی تاکید فرمائی اور مرتے دم تک مسلمان بن کر احکام اسلام پر عمل کرنے کا حکم دیا پھر دونوں کو بلکہ میاں بیوی کے خاندان کے لوگوں کا بھی ذکر کر کے سب کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی تاکید فرمائی اور پھر بہت سے اختلاف میاں بیوی اور دونوں خاندان میں بسا اوقات غیر معقول اور بے ادبی کی باتوں سے پیدا ہوتے ہیں بات کو بتنگڑ بنا کر فتنہ کھڑا کر دیا جاتا ہے اسی وجہ سے آخری آیت میں درست بات اور محبت و نرمی کی بات کرنے کا حکم دیا تاکہ کسی کی دل خراشی اور ایزا کا سبب نہ بنے